محرم ساتھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیبر کا قصد فرمایا اس موقع پر ان لوگوں نے بھی اجازت مانگی جو ہدیبیہ کے موقع پر پیچھے رہ گئے تھے آپ نے اعلان فرمایا میرے ساتھ وہی روانہ ہو جسے جہاد کی خواہش ہو رہا مال غنیمت تو اس میں سے کچھ نہیں ملے گا اس کے نتیجے میں آپ کے ساتھ بیت رضوان والے چودہ سو اصحاب ہی روانہ ہوئے آپ نے مدینے کا انتظام سبا ارفتا بن غفاری رضی اللہ عنہ کو سونپا پھر خیبر جانے والے جانے پہچانے راستے پر چل پڑے قریباً نصف راستہ طے کرنے کے بعد آپ نے ایک دوسرا راستہ اختیار فرمایا جو ملک شام کی جانب سے خیبر پہنچاتا تھا اس سے آپ کا مقصد یہ تھا کہ یہودیوں کے لیے ملک شام کی طرف بھاگنے کا راستہ بند کر دیں آپ نے سفر کی آخری رات خیبر کے پاس گزاری مگر یہودی بے خبر رہے پھر فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھی اور سوار ہو کر خیبر کا رخ کیا ادھر یہود بے خبری میں اپنے پھاوڑے اور ٹوکریاں وغیرہ لے کر اپنی زمینوں کی طرف نکلے انہوں نے اچانک لشکر کو سامنے دیکھا تو چیختے ہوئے بھاگے اللہ کی قسم محمد لشکر سمیت آ گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر خیبر تباہ ہوا جب ہم کسی قوم کے میدان میں اتر پڑتے ہیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح بری ہو جاتی ہے خیبر مدینہ منورہ سے ایک سو شمال میں واقع ہے اس وقت اس کی آبادی تین حصوں میں بٹی ہوئی تھی ایک نتات دوسرے کتعبہ اور تیسرے شک نت میں تین قلے تھے حسن نائم حسن صاف بن مواز اور حسن قلع زبیر شک میں دو قلے تھے ہس نے ابی اور حسن نزار اور کتبا میں تین قلعے تھے سلالی ان کے علاوہ خیبر میں مزید قلعے اور گڑھیاں بھی تھیں مگر وہ چھوٹی تھیں اور طاقت اور حفاظت میں ان کے ہم پلہ نہیں تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نطاط کے قلوں کے مشرق میں تیروں کی پہنچ سے دور پڑاؤ ڈالا اور ہس نے نائم کے محاصرے سے جنگ کا آغاز کیا یہ بہت بلند محفوظ اور مشکل چڑھائی والا قلعہ تھا اور یہود کی پہلی دفاعی لائن کی حیثیت رکھتا تھا اسی میں ان کا شاہ بہادر مرحب بھی تھا یہ ہزار مردوں کے برابر مانا جاتا تھا چند روز فریقین میں تیر اندازی ہوئی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کی بشارت دیتے ہوئے فرمایا کل میں جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے اور جس سے اللہ اور اس کے رسول محبت کرتے ہیں آپ کا یہ فرمان سن کر سب انصار اور مہاجرین نے, نے فرمایا علی کہاں ہیں کرام نے بتایا ان کی آنکھ آئی ہوئی ہے آپ نے انہیں بلا بھیجا وہ لائے گئے آپ نے ان کی آنکھوں میں لواب دہن لگایا اور دعا فرمائی وہ اسی وقت شفیاب ہو گئے گویا انہیں کوئی تکلیف تھی ہی نہیں پھر انہیں جھنڈا دیا اور فرمایا جنگ سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو ادھر یہود نے اپنی عورتیں اور بچے شق کے خلے میں بھیج دیئے تھے اور اس صبح تیہ کیا تھا کہ کھلے میدان میں جنگ کریں گے چنانچہ جب سیدنا علی رضی اللہ عنہ ان کے پاس پہنچے تو انہیں جنگ کے لیے تیار پایا آپ نے انہیں اسلام کی دعوت دی انہوں نے صاف انکار کر دیا مرحب نے فخر اور غرور سے تلوار لہرائی اور دعوت مبارزت دی یعنی اپنے مقابلے میں کسی کو بھی آنے کے لیے للکارا اس نے یہ شعر پڑھا مرحب مجرب اذا الحروب اقبلت اکبل یعنی خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں ہتھیار پوش بہادر اور تجربہ کار جب جنگ و پیکار شولا زد ہو اس کے مقابلے میں سیدنا عامر بن اکبار رضی اللہ انہوں نمودار ہوئے وہ کہہ رہے تھے قد علمت خیبر انی عامرو شاک بطل یعنی خیبر جانتا ہے میں عامر ہوں ہتھیار پوش شہ زور اور جنگجو پھر دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیا مرحب کی تلوار سیدنا عامر کی ڈھال میں پھنس گئی انہوں نے چاہا کہ اپنی تلوار اس کی پندلی پر ماریں لیکن ان کی تلوار چھوٹی تھی. اس کی پندلی تک پہنچنے کی بجائے پلٹ کر خود ان کے گھٹنے میں آ لگی بعد میں انہوں نے اسی چوٹ سے انتقال کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عامر کے بارے میں فرمایا ان کے لیے دگنا اجر ہے وہ بڑے جاں باز مجاہد تھے کم ہی ان جیسا کوئی عرب روح زمین پر چلا ہوگا سیدنا عامر رضی اللہ عنہ کے زخمی ہو جانے پر سیدنا علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے پر آئے آپ یہ شیر پڑھ رہے تھے ان الَّذِي سمتنی أُمِّي حَيْدَرَا كَلَيْسِ غَابَاتٍ كَرِيهِ الْمَنْذَرَا اُو فِيهِمِي بِالصَّاعِ كَيْلَ السَّنْدَرَا یعنی میں وہ شخص ہوں کہ میری ماں نے میرا نام حیدر یعنی شیر رکھا ہے جنگل کے شیر کی طرح خوفناک میں انہیں سا کے بدلے نیزے کی ناب پوری کروں گا اس کے بعد مرحب کے سر پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہی ڈھیر ہو گیا اس کے بعد مرحب کے بھائی یاسر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اس کے مقابلے میں سیدنا زبیر بن عوام نکلے اور اسے اس کے بھائی کے پاس پہنچا دیا داخل ہو گئے یہود اس قلے سے بھاگ کر اس کے ساتھ والے کلے حسن میں مورچہ بند ہو گئے ادھر مسلمانوں کو کل حسن نائم میں بہت ساغلہ خجوریں اور اسلحہ ملا اس کے بعد مسلمانوں نے سیدنا حباب بن منظر رضی اللہ عنہ کی قیادت میں حصن ساب کا محاصرہ کر لیا یہ محاصرہ تین دن جاری رہا تیسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتحہ اور غنیمت کی دعا فرمائی پھر مسلمانوں کو حملے کی دعوت دی مسلمانوں نے شدت کا حملہ کیا پہلے مقابلے کے لیے للکارا گیا پھر گھمسان کی لڑائی شروع ہوئی یہ لڑائی یہود کی شکست پر ختم ہوئی اور مسلمانوں نے سورج سے پہلے فتح کر لیا غنیمت میں بہت سا گلہ ہاتھ آیا اس قلعے میں سب سے زیادہ خوراک اور چربی تھی اس طرح یہ مسلمانوں کے لیے سب سے کارامت قلعہ ثابت ہوا مسلمان اس سے پہلے سخت بھوک کا شکار تھے چنانچہ بہت سے لوگوں نے گدھے زبا کر دیئے لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کھانے سے منع فرما دیا چنانچہ آپ کا حکم پا کر چولوں پر چڑھی ہوئی ہانڈیاں الٹ دی گئیں یہود نے یہاں سے بھاگ کر قلعہ زبیر میں پناہ لی اور وہاں قلعہ بند ہو گئے یہ نتات کا تیسرا اور آخری قلعہ تھا مسلمانوں نے آگے بڑھ کر اس کا بھی محاصرہ کر لیا چوتھے دن ایک یہودی نے آکر پانی کی بعض نالیوں کی نشان بہی کر دی ان سے یہود پانی پیا کرتے تھے چنانچہ مسلمانوں نے یہ نالیاں کاٹ دی اس پر یہود نے باہر نکل کر سخت لڑائی کی لیکن شکست کھا کر شک کی طرف پسپاہ ہو گئے اور حسن ابھی میں قلابند ہو گئے مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور وہاں بھی ان کا محاصرہ کر لیا چنانچہ وہ نہایت سخت لڑائی کیلئے تیار ہو کر نکلے ان کے ایک بہادر نے نکل کر مقابلے کی دعوت دی اور مارا گیا پھر دوسرا نکلا اور وہ بھی مارا گیا اسے سیدنا ابو دجانہ سمات بن خرشان ساری رضی اللہ عنہ نے قتل کیا اور اسے قتل کرتے ہی وہ تیزی سے قلعے میں جا گھسے ان کے ساتھ ہی اور مسلمان بھی داخل ہو گئے کچھ دیر تک قلعے کے اندر لڑائی جاری رہی پھر یہود نے راہ فرار اختیار کی اور اس علاقے کے سب سے آخری قلعے حسن نظار میں قلعہ بند ہو گئے۔ مسلمانوں کو ہس نے ابھی سے بہت سا غنیمت ہاتھ آیا مسلمان اب ہس نے نظار کی طرف بڑھے اور اس کا محاصرہ کر لیا یہ قلعہ پہاڑ کی چوٹی پر تھا اور وہاں پہنچنے کی کوئی صورت نہیں تھی یہودیوں نے یہاں اپنی حفاظت کا زبردست انتظام کر رکھا تھا انہیں یقین تھا کہ اس قلعے میں مسلمان داخل نہیں ہو سکیں گے اس لیے انہوں نے اس قلعے میں عورتوں اور بچوں سمیت قیام کیا تیر اور پتھر برسا برسا کر سخت جوابی کاروائی کی جواب میں مسلمانوں نے بھی منجنیک نصب کر کے اس کلے پر پتھروں کی بارش شروع کر دی اس سے ان کے دلوں پر روپ چھا گیا اور وہ کوئی قابل ذکر سختی برداشت کیے بغیر کتعبہ کے علاقے کی طرف بھاگ نکلے مسلمانوں کو اس کلے سے تانبے اور مٹی کے برتن ملے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کو دھولو اور ان میں کھانا پکاؤ اس کے بعد مسلمان قلع کموز کی طرف بڑھے یہ کتعبہ کا پہلا قلعہ تھا چودہ یا بیس دن تک اس کا محاصرہ جاری رہا اس کے بعد یہود نے پناہ طلب کر لی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ انہوں نے پناہ طلب نہیں کی تھی مسلمانوں نے لڑ کر فتح کیا اور یہود باقی دو قلوں وتیح اور سلالم کی طرف بھاگے لیکن جب مسلمانوں نے ان کے محاصرے کے لیے پیش قدمی کی تو یہود نے اس شرط پر امان طلب کر لی کہ وہ عورتوں اور بچوں سمیت خیبر کی سرزمین سے جلاوتن ہو جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی اور آپ نے یہ بھی اجازت دی کہ سونے چاندی گھوڑے اور ہتھیاروں کے علاوہ وہ اپنی سواریوں پر جو کچھ اور جتنا کچھ لاد سکتے ہیں لے جائیں اور اگر کچھ چھپایا تو ذمہ ختم سمجھا جائے گا اس کے بعد انہوں نے باقی تینوں قلعے مسلمانوں کے حوالے کر دیے مسلمانوں کو ایک سو زیرہ چار سو تلواریں ایک ہزار نیزے اور پانچ سو عربی کمانے ہاتھ آئیں ان چیزوں کے علاوہ تورات کے کچھ صحیفے بھی ملے لیکن یہ مانگنے والوں کو واپس دے گئے ابن ابل حکیق اور اس کے بھائی نے بد اہدی کی اور بہت سا سونا چاندی اور لہٰذا ذمہ ختم ہو گیا اور بد اہدی کی سزا میں ان دونوں کو قتل کر دیا گیا ہوئی بن اختب کی صاحب زادی صفیہ کنانہ کے نکاح میں تھی انہیں قیدیوں میں داخل کر لیا گیا اس غزوے میں کل ترانوے یہودی مارے گئے جبکہ مسلمان پندرہ کے قریب شہید ہوئے سیدنا امر بن امیہ زمری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط لے کر نجاشی کے پاس گئے تھے جب وہ حبشہ کے مہاجرین کو ساتھ لے کر واپس ہوئے تو ان میں سے ایک جماعت نے خیبر کا رخ کیا جس میں سیدنا ابو موسا اشعری اور جعفر بن ابی طالب رضی اللہ عنہما بھی تھے یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا لیکن ابھی مال غنیمت تقسیم نہیں ہوا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا جعفر رضی اللہ عنہ کو بوسا دیا اور فرمایا اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ مجھے کس بات کی زیادہ خوشی ہے خیبر کی فتح کی یا جعفر کی آمد کی پھر جب مال تقسیم فرمایا تو انہیں بھی مال غنیمت میں سے حصہ دیا سیدہ صفیہ بنت بن بن اختب کو جب قیدیوں میں شامل کیا گیا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے دحیہ بن خلیفہ قلبی رضی اللہ عنہ نے لے دیا لیکن صحابہ اکرام نے آ کر کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفیہ صرف آپ کے شایان شان ہیں وہ بنو قریضہ اور بنو نظیر کی سردار ہیں اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور اسلام کی دعوت دی انہوں نے اسلام قبول کیا اس پر آپ نے انہیں آزاد کر دیا انہیں نکاح کی پیشکش کی ان کے منظور کرنے پر آپ نے ان سے شادی کر لی اور ان ان کی آزادی ہی کو ان کا مہر قرار دیا اور انہیں عورتوں کے حوالے کر دیا جب خیبر اور وادی فتح ہو گئے فدق اور تیما کے باشندوں نے اطاعت قبول کر لی تو آپ نے مدینہ واپسی کی راہ اختیار فرمائی راستے میں سیدہ صفیہ رضی اللہ علیہ کی رخصتی عمل میں آئی دوسری صبح آپ نے کھجور گھی اور پنیر کا ولیمہ کھلایا اور تین روز شب عروسی کے طور پر ان کے ساتھ قیام فرمایا پھر روانہ ہوئے سفر سات ہجری کے آخر یا ربیع الاول سات ہجری کے اوائل میں مدینہ منورہ تشریف لائے خیبر سے مدینہ آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے تھے کہ اطلاع ملی بنو انمار سالبا اور محارب کے بدو جمع ہو رہے ہیں آپ نے مدینہ منورہ کا انتظام سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو سونپا سات سو صحابہ کو ساتھ لیا اور دو دن کے فاصلے پر واقع مقام نخل کا رخ کیا وہاں بنو غطفان کی ایک جمیت سے آمنا سامنا ہوا دونوں فریق ایک دوسرے کے سامنے آئے لیکن جنگ نہ ہوئی نماز کی اقامت ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو صلات خوف پڑھائی یعنی پہلے ایک گروہ کو دو رقط نماز پڑھائی پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے تو دوسرے گروہ کو دو رکت نماز پڑھائی اس طرح آپ کی چار رکت نماز ہوئی اور لشکر کی دو دو رکت یہی صلات خوف ہے اس کی اور بھی کئی صورتیں ہیں احادیث میں وضاحت موجود ہے پھر اللہ نے دشمن کے دل میں مسلمانوں کا روب بٹھا دیا وہ منتشر ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ لوٹ آئے اس غزبے کا نام اس لیے ذات الرکا پڑا کہ اس سفر میں پیدل چلنے کی وجہ سے مسلمانوں کے پاؤں زخمی ہو گئے تھے انہوں نے زخمی پیروں پر چیتھڑے لپیٹ لیے تھے چیتھڑوں کو عربی میں رقا کہتے ہیں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی زمین اور پہاڑ مختلف رنگ کے تھے گویا کہ وہ رقا یعنی پیون تھے اور کہا جاتا ہے کہ غزے کی جگہ کا نام ہی یہی ہے اس غزبے میں سب سے دلچسپ بات یہ پیش آئی کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سایہ داد درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا اور اپنی تلوار اسی درخت سے لٹکا کر سو گئے جبکہ باقی لوگ مختلف درختوں کے نیچے سو گئے ایسے میں ایک مشرق اس طرف آ نکلا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تلوار سونت لی آپ کھل گئی تو اس نے کہا مجھ سے ڈرتے ہیں جواب میں آپ نے فرمایا نہیں اس نے کہا اب آپ کو مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی آپ نے وہ تلوار اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ مجھ پر احسان کیجئے آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی وہ مسلمان تو نہ ہوا لیکن اس نے یہ عہد کیا کہ وہ آپ سے لڑائی کرے گا نہ لڑنے والوں کے ساتھ ہوگا آپ نے اسے چھوڑ دیا اس نے اپنی قوم میں واپس جا کر کہا میں تمہارے پاس سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں